اللہ استجابوا دینجاب والرسول وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ماں آسابل کر اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا للہ زینہ احسان من ہوں ان لوگوں میں سے جن کے جنہوں نے ان میں سے نیکی کی بتا اور تقوی اختیار کیا متقی بنے اجر عظیم بہت بڑا اجر ہے یہ الاسد کا واقعہ ہے یعنی جنگ احد کے بعد اگلے دن کا بہت سے پلٹ کر مسرکین تھوڑی ہی دور ابھی گئے تھے تو آپس میں چین گوئیاں کرنے لگے کہ یہ تم نے کیا نادانی کی مسلمانوں کا پوری طرح سے خاتمہ کیے بغیر ہی آ گئے ہو تو ایک مرتبہ پلٹ کے زوردار حملہ کرو مدینے پہ مسلمانوں کا بالکل ہی کام تمام کر لو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اس وقت مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کا پیچھا کرنے کے لیے نکلنے کا حکم دیا اب اس وقت اکثر مسلمان جنگ عہد میں زخمی ہو چکے تھے چوٹیں لگی تھیں زخم لگے تھے لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکلنے کا حکم دیا تو وہ آپ کے حکم کی تعمیر میں فوراً نکل کھڑے ہوئے اور جب مدینہ سے تقریباً آٹھ ایک میل کے فاصلے پر ہم الاسد نامی جگہ پر پہنچے تو مشرقین کو ان کے آنے کی اطلاع ہوئی گئی مشرقین کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمان پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا اس مرتبہ واپس چلے جاتے ہیں پھر پوری تیاری کر کے ایک مرتبہ دوبارہ آئیں گے تو اس صورتحال کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر مدینے میں واپس تصریف لے آئے تھے اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ دین استجاب رسول بھی کر زخم پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی بلین احسن و منتقل عظیم ان کے سے جنہوں نے نیکی کی اور تحفہ اختیار کیا ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ دینہ ناسُ تالناسو ناسقت جما کم وہ لوگ کہ جب ان کو لوگوں نے کہا ان ناسقت جما کم کہ یقیناً لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں لوگوں نے تمہارے لشکر جمع کیا ہے فوج جمع کر لی ہے فخش ان سے ڈر جاؤ فضا رحم ایمانا تو اس بات نے ان کو ایمان میں اور ادا کر دیا وکالو اور انہوں نے کہا حسم ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کار ہے یہ آیت بھی اسی ہمراہس والے واقعہ کی طرف اشارہ ہے اسی سے متعلق ہے کہ جب ابو سفیان کو جو اس وقت مشرقین کی قیادت کر رہا تھا اس وقت ابو سفیان مشرقین کا قائد تھا اس کو مسلمانوں کے تعاقب کی اطلاع ملی کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کیا ایک تجارتی قافلے کے ذریعے پیغام بھیجا کہ مسلمانوں میں خوف اور کمزوری پیدا ہو جائے اور اطلاع دی کہ مکے والوں نے بڑا لشکر جمع کیا ہے اور مدینے پر پھر سے حملہ کرنے والے ہیں اب جب یہ اطلاع مسلمانوں تک پہنچی تو مسلمانوں میں خوف اور کمزوری کے بجائے مزید قوت ایمانی پیدا ہوئی اور صحابہ اکرام نے کہا حسن اللہ حسم وکیر ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا کار سال ہے تو تم جتنا مرضی بڑا لشکر جمع کر لو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسب اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ کہا تھا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ ہمراہسد میں لوگوں نے لوگ جمع ہوئے تھے اور مشرقین نے اطلاع بھیجی تھی کہ ہم نے بڑا لشکر جمع کیا ہے مقابلے کے لیے اور کہا گیا قد جمع فخش ہوں کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کیا ان سے ڈرو تو آپ نے فرمایا حسم اللہ ام مرین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے غربا بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے تیرے دونوں باپ یعنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نانا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کے مشرقین کا تعاقب کرنے کا ہزم کیا تھا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد میں وہ تکالیف جو پہنچی سو پہنچیں تو مشرقین واپس چلے گئے تو آپ نے خوف محسوس کیا کہ وہ پلٹ نہ آئے تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان کے پیچھے جائے گا تو ان میں سے ستر آدمیوں نے لگ گئی کہا کہ ہاں ہم ہاں ان کے پیچھے جائیں گے ان میں یہ ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن یہ بھی ان میں شامل تھے تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فزاد ایمانہ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہارے خلاف لشکر جمع کیا گیا ہے ڈر جاؤ بچ جاؤ تو فزاد احمان یہ بات سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا یہ جو گروہ کھڑا ہوا تھا مشرقین کے خلاف لڑنے کے لیے ان کا تعاقب کرنے کے لیے ان کا ایمان بڑھ گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنا ایمان ان کا پہلے تھا اس سے زیادہ ایمان ہو گیا فضاد ہم ایمان پہلے نسبتا کم تھا اور دوسرے کا جب چیلنج سنا تو چیلنج مشرے کا سن کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا بڑھ گیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے ایمان کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے ہر بندے کا ایمان ایک جیسا نہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل کے طرح اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہے وہ خام خیالی میں مبتم نہیں ہو سکتا یہ بات بھی پتا چلی کہ مشرقوں کا چیلنج سن کے مومنوں میں جذبہ ایمانی بڑھتا ہے اور جب جذبہ ایمانی بڑھتا ہے تو جذبہ جہاد بھی بڑھ جاتا ہے ایمان زیادہ ہوا تو یہ پرجوش ہوئے ان کے خلاف لڑنے اور جہاد کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نہ جنگ کی نہ کبھی اپنے دل میں جہاد اور جنگ کا خیال پیدا کیا اس کے دل میں یہ بات آئی ہی نہیں کافروں کے خلاف لڑنے کی تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر ایک شاخ پر مرے گا تو ایمان اور جہاد یہ لازم و ملزم ہیں جہاد کے لیے ایمان ضروری ہے اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو جذبہ جہاد اپنے آپ آ جاتا ہے فَنْقَلَهُ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ بَفَضْلٍ وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لم يمسس ہم سو ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی وَتَّبَرِوْ رِضْوَانَ اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی وَاللَّهُ دُوْ فَضْلٍ عظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کا ان پر خاص اکرام احسان اور انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑی نعمت اور احسان کے ساتھ اور فضل کے ساتھ نوازا ان کا کچھ بھی نہیں بگڑا ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا کہ لوگ بڑے جمع ہو گئے ہیں لہذا بچ جاؤ لیکن ان کا جذبہ ایمانی زیادہ ہو گیا بڑ گیا بھاگ گیا جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان ہمارے تحق میں ہیں تو کچھ ایک دم دبا کے بھاگ گئے کہ نہیں ابھی نہیں پھر آئیں گے لڑنے کے لیے ان نماز علی کو مجھ سے یہ تو صرف شیطان ہے یو خب جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے فلاں خاف و ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو ان کم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو وہ شخص جو یہ فواہد پھیلا رہا تھا اسے اللہ تعالی نے شیطان قرار دیا ہے افواہ پھیلا رہا تھا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں روب اور ڈر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو شیطان کہا نواز شیطان ہوں یہ تو شیطان ہے یہ قطر جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یہ کافر اور منافق دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی کا دار اپنے دل میں نہ لائیں حقیقی شیطان بھی اپنے انسانی دوست شیطانوں کے دلوں میں مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے نت نئے طریقے ڈالتا رہتا ہے شیطان کے کچھ دوست جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے انسانوں میں سے جو اس کے یار ہیں اگلیس کے وہ ان کے دلوں میں وس پسے ڈالتا ہے اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ہراساں کرنے کے لیے نت نئے طریقے ان کو وہی کرتا رہتا ہے ڈالتا رہتا ہے آج کل یہ ہمارا میڈیا پرنٹ میڈیا ہو پیپر میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اور چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یہ سارے کا سارا یہ بھی جھوٹ پھیلانے میں اور مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے میں یہ شیطان کے آلات ہیں خوف و حراست پھیلانا ان پر بس ہے اب وہ برما کا وہ پچھلے دنوں میں تھوڑا سا معاملہ ہوا تو جو بھی مسلمانوں پر حتر کے کافروں کی بھی جڑی سڑی کوئی لاشوں والی تصویریں ملی وہ اٹھا اٹھا کے جی دی دیکھو برما میں یہ ہو رہا ہے کئی کئی سال پرانی تصویریں پھر دوبارہ سے اپلوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ دی دیکھو جی تازہ ترین صورت حال ہاں یہ چل رہی مسلمانوں میں خوف و ہراس پھیلانا اشتعال پیدا کرنا ان میں مایوسی دوڑانا یہ شیطان کا کام ہے اور شیطان اپنے دوستوں کو یہ طریقہ کار سمجھاتا اور سکھاتا ہے تاکہ مسلمانوں میں مایوسی پھیلے فلا فو ہو تم سے نہ ڈرو و خاط ہونی اور مجھ سے ڈرو ان تم تم مجھی سے ڈرو اگر تم مومن ہو یعنی ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کے سوا اور کسی سے نہ ڈرے والا کلینہ یہ سارے منافل کفری اور آپ کو غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو غم زدہ نہ کریں ان لئی اللہ شی آ یقیناً وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ان کو ہرگز بھی کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے یرید اللہ اللہ تو چاہتا ہے اللہ حدن فل آخرا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے والیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کافر اور منافق یہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے درمیان خوف و حراس پیدا کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طبعی طور پر رنجیدہ خاطر ہو جایا کرتے تھے خصوصاً عہد کے واقعات کو تو منافقین نے بہت ہوا دی اور مسلمانوں کو اللہ کی نصرت سے مایوس کرنے کی کوشش کی اور ان کی ان کوشش پر یہ آیات بھی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اس قسم کی مخالفتوں سے کفار اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے بلکہ اس قسم کا رضیہ اختیار کر کے یہ خود ہی آخرت کے اجر و سواق سے محروم ہو جائیں گے اللہ دین اس طرح وہ لف یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے خریدا لئی اللہ شی آ وہ السان نہیں پہنچا سکیں گے والاب العلیم اور ان کے لیے دردناک آزاب ہے ولاحبینہ کا فارو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں یہ گمان نہ کریں أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ کہ جو محلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری محلت ان کے لیے بہتر ہے و اسما ہم تو صرف ان کو محلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ کرنے میں آگے بڑھ جائیں وہ گناہ میں اور زیادہ ہو جائیں بل علاب المحین اور ان کے لیے رسوا عذاب ہے تو جو کافر عمرے گزار رہے ہیں محلت انہیں مل رہی ہے نبی اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے ہاتھ پر چھوٹ دیتا جا رہا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں ظلم کے پہاڑ دھاتے ہیں اللہ کی بغاوت نا فرمانی کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محلت دے رہا ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے یہ جو محلت ہے بڑی فائدے مند ہے فائدے مند نہیں نقصان دہ ہے کیونکہ یہ جتنی زیادہ ان کو مہرت ملتی جا رہی ہے یہ اتنا ہی زیادہ گناہ کر رہے ہیں مسلسل گناہ کیے چلے جا رہے ہیں اور مسلسل گناہ کرنا ان کے حق میں نقصان دہ ہے فائدے مند نہیں کیوں جتنا زیادہ گناہ کریں گے آخرت میں اتنا زیادہ عذاب ہوگا مات اللہ علی مینا اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال پر چھوڑنے والا نہیں ہے جس پر تم ہوتا یمیز الخبی سمنت یہ بھی حتہ کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے گمات اللہ ہو اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ال کہ تمہیں مبتلے کرے غیب پر والا کن اللہ ایج تبھی میں رسولی ہی اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ف آ مینو بلّہ ہی ہی تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ وہ ان کن تم ان اور اگر تم ایمان لاؤ گے و اور تقوی اختیار کرو گے تم اجر نظیم تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے جگہ بہت میں کفر و نفاق اور و اخلاص الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے منافق وادے ہو گئے مومن وعدے ہو گئے اللہ تعالی نے چھانٹی کر دی تو اس حادثے میں قتل و حیمت اور پھر اس کے بعد اب اس قیام کے چیلنج کے جواب میں مسلمانوں کا نکلنا یہ سب ایسے واقعات تھے جن سے کفر اور نفاق اور دوسری طرف ایمان اور اخلاص یہ دونوں الگ الگ ہو کر سامنے آ گئے اور مومن منافق میں امتیاز پیدا ہو گیا چونکہ منافقین مومنوں کے ساتھ مل جل کر رہنا حکمت عراہی کے خلاف تھا تو اس لیے یہ تمام تر واقعات پیش آئے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حال پر چھوڑنے والا سب کو نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا خبیص کو طیب سے جدا جدا کر دے گا منافقوں کو ایمان والوں سے الگ الگ کر دے گا تو اہد سے پہلے تک منافقوں کی چھانٹی نہیں تھی پتہ نہیں تھا کون منافق ہیں اور کون نہیں عہد کے بعد پھر منافق وہ لکھر کے سامنے آ گئے مومل بھی لکھر کے سامنے آ گئے واضح ہونا شروع ہو گئے منافع کون آج بھی کئی بد وقت لوگ کہتے ہیں وہ جی منافقین ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ منافع کون ہے تو پھر آپ کے وفات کے بعد وہ منافقوں کی جو جماعت تھی وہ کدھر گئی یعنی وہ صحابہ اکرام اللہ علیہ وسلم کو مشکوک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ انہیں نہیں منافق تھے حالانکہ ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کے کے بعد منافقوں اور ایمان والوں کو جدا جدا کر دیا تھا منافق وادے ہو گئے تھے وہ بل وعدے ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بدلیا وہی منافقوں کے نام تک بتائے ہوئے تھے اور نبیت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعالیٰ ان کے نام بتائے ہوئے تھے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے رازدار تھے سیدنا بن یمان رضی اللہ تعالی تو اور دوسری بات اللہ تعالی نے کی ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع نہیں دیتا یعنی منافقوں کو مومنوں سے اللہ نے جدا جدا کیا ہے کچھ تو ویسے ہی وعدے ہو گئے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اور جو کچھ بڑے گینٹ قسم کے منافق تھے وہ بڑے تیز ترا چلاک چھپے رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بدلیا اطلاع دی ہے نبی کو اللہ تعالیٰ تمہیں غیر کی اطلاع دینے والا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے چن کر رسولوں کو بتاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے مخلص بوملوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دیا ہے نمایاں کر دیا ہے تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے تم پر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں اور تم جان سکو کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے تم میں سے ہر ایک کو غیب پر اطلاع نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تم میں سے کسی کو پورے غیب کی اطلاع ہوتی ہے اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا غزبہ ہوا تو منافق اپنے آپ سامنے آ گئے اور جو رہی شہید کثر تھی اللہ تعالیٰ نے بدل لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پوری کرتے اور وہ لوگ جو اس پہ پخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ لوگ اس یہ ہرگز نہ سمجھیں گمان نہ کریں ہوا خیر اللہ کہ وہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے اللہ نے اپنے بدر سے ان کو دیا ہے اس میں سے بھی وہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کجوسی جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے شر اللہ بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے بری ہے سیو تب باقونا باقی روپی یوما تو جو یہ بخل کر کر کے رکھ رہے ہیں القریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اس کا توپ پہنا کر ڈالا جائے گا وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی وراثت ملکیت اللہ ہی کی ہے رونا خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے جانی قربانی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کی راہ میں مالی قربانی دینے کی بھی ترغیب دی ہے یہاں پہ کہ کنجوسی نہ کرو اللہ نے اپنے فضر سے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور جو کجوسی کر کر کے سوال سنبھال کے رکھتے ہیں یہ ان کے لیے سود مند اور فائدے مند نہیں ہے بلکہ یہ نقصان دینے والی بات ہے جتنی بھی یہ کنجوسی کر کے رکھیں گے وہ آخر ان کے گلوں کا ٹاپ بن جائے گی قیامت کے دن اور ان کے لیے نقصان اور خسارہ ہوگا لہذا کھلے دل سے اللہ کی راہ میں بدا خرچ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا مستحد بن جائے